پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مسل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کروئی اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے نداہے بہ نکلت ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پان نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہ ہو